صحمن الرحیم <سؤال> محمد اللہ علیہ و رحم اللہ وحمد اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صوبہ اور باقی تمام برادر خان سامین سب کچھ مسلم برس کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے آج دس نمبر چوہتر ہیں سیونٹی فور اور تاقیبات کے حالت سے چونکہ اب نماز نماز کے اندر جو کچھ چیزیں پڑھی جاتی تھے قنوت اور دعائیں تشہد کی دعا اور آخری سلام تک اب یہ دعا نماز کے اندر جو کچھ پڑھی جاتی تھے اس کے اختتام کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے اورات کا کا کہاں نماز کے بعد اب سلام ہیرنے کے بعد فوراً بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعاؤں کے صورت میں کیا کیا چیزیں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو نوش دنیا میں اوراد خمسہ ہیں جو ہر نماز کے بعد ہر پانچ نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس کے علاوہ اوراد صوفیہ ہیں فتیہ ہیں عصریہ ہیں ہنجی ان تو ان مختلف دعاؤں کے بھی انشاءاللہ میں اللہ سا کو پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے آج کے دور میں چونکہ یہ پانچ وقت کی نمازوں کا ذکر ہے تو پانچ وقت کی نمازوں کے سلام پھرنے کے بعد ذکر تاخیرات اولاد پڑھنے کے بارے میں شرین وت نگاہ سے کیا حکم ہے تو حضرت تاخیرات یا اورات ہاں جی تو اس کے مطلب یہ کہ تا نماز کے بعد جو ہے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد انسان کثرت سے اللہ تعالیٰ کے تسبیح پڑھیں تحلیل پڑھیں اس کے بعد درگاہ میں اپنے گناہوں کی مفرت کے دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے عظمت جلال شمال بین کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں توفقات پر اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ مختلف الفاظ میں ہر انسان اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں یہ تاخیرات پیش کرتے ہیں تو مجموعی طور پر شاشد محمد امیر کمر علیہ نے تو اورات کو لفظ عملہ لکھ چکا ہے لیکن بنافسی اورات پڑھنے کے شریع جو صحت کے حوالے سے حضرت شاشد محمد نوافق اللہ نے فرماتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد بات, بات کے بارے میں اوراط ذکر فکر ذکر فکر پڑھنے کے بارے میں کوئی بھی دعا رو پڑھنے کے بارے میں سز عرمت و تاخیر و نما اس کے بعد جو السلام و تاخیر پڑھنا تاخبین اولاد پڑھنا سنتن شریفۃََ ایک شریف اور بہت ہی باعث ثواب اور مقام و منزلت والی ایک سنت ہے مور من المن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیں ورثے میں چھوڑا ہے اور اس طرح نورانی اور وہ چیز کا جو ہے وارث لا یرس ہوا اور اس سنت شریفہ کا وارث نہیں ہوتا ہے اللہ صالحون مگر اللہ کے صالح بندے اسے بات یہ سمجھ میں آیا کہ ایک تو تاخبات کا پڑھنا نماز کے فوراً نماز کے بعد جو ہے دعاؤں کو پڑھنا اولاد کا پڑھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شرط پہ کے وعدہ ہیں جو شاید آپ کے سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھاجیے گا اور پیارے نبی کے شفات نصیب ہوگا دوسرے فرمایہ کہ یہ تاخیبات جو لوگ تقریبات پابندی سے پڑھتے رہتے ہیں سات سرمایہ یہ لوگ صالحین کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ آپ نے آخر فرمایہ اللہ علس اللہ صالح تاخبات کا وارث نہیں ہوتے یعنی تاخیبات نماز کے بعد پابندی سے نہیں پڑھتا رہتا ہے اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے صالح بندے تو جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد پابندی سے دعائیں ہاں پڑھتے رہنے کے تار اوراد حمسہ کے صورت میں پانچ وقت میں ہاں جی اس قلعہ آشر میں اوراج عصری اوراد صفیہ فتح یہ اور قلعہ مختلف دعائیں تجبیہات اور تجربات تلاوت کلام پاک یہ سب نماز کے بعد پڑھنے کا جن لوگوں کو اللہ نے دے دیا اللہ یہاں میری سات فرماتے ہیں یہ لوگ سالیہ لوگ ہیں کیونکہ شعالی لوگ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سنت کا وارث ہوتا ساس فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے بعد نماز کے بعد تاخیرات پڑھنے کا وقت بہت کم ہو تو کم سے کم جو ہے بات نماز کے بعد پڑھی جانے والی سنت طالق حضرت زہر سلام اللہ علیہ وسلم کی تصویر آپ فرماتے واقع ہو کم ترین تصویر تاخیر بات یہ ہے یعنی یو سب بیاہ <سلام> و سلاسینہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھیں یعنی سبحان اللہ پڑھیں تینتیس مرتبہ یو سب بیاہ یعنی تسبیح پڑھیں مراد سبحان اللہ پڑھنے کو بولتے ہیں تو سبحان اللہ پڑھیں اللہ تعالیٰ کو حت اے بن سے پاکرا دیں اور سبحان اللہ پڑھیں تینتیس مرتبہ بم الحمد للّہ پڑھیں تمام تعریفیں <سلام> اللہ <سلام> کے لیے ہے یعنی یہ مبارک تصویر So, الحمدللہ الحمد للہ پڑھیں ثلاث و ثلاثین ہاں تینتیس مرتبہ مرتن اور ہروا یو کب مراثلاث و ثلاثین مرتََََََ اور تینتیس مرتبہ جو ہے اللہ پڑھیں یا بعد دعوت دعوت ان دعو سو میں چونتیس مرتبہ آیا تینتیس مرتبہ پڑھیں سی و, و, و کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو یہ چونت چونتیس شمار ہوگا مجھے یا تقوی تجوی کو ہی چونت اتنا وہ پڑھیں یہ دعا کو آخر میں شامل کریں تو یہ شخص ہیں یہ کم ترین جو ہے تاخیرات ہیں جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اس حضرت زہرا سلام اللہ اگر کسی کے بعد اوراد ہمسہ پرا پڑ نکار اور نماز کے بعد فرصت نہیں ہے فرماتے ہیں شاخ فرماتے ہیں کم از کم وہ یہ تجبیت زہرا پڑھ کر پھر کھڑا ہو جائے اور حضرت زہرہ کے تجبیات کے بارے میں جو ہے زیادہ فضل کوئی بھی تجبیہات انسان اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر گنی تو زیادہ ثواب ہے فرماتے ہیں کل آپ کے ہر انگلی سے نوٹ اپ گا اور گواہی دے گا کہ ہاں میرے ذریعے سے یہ تجبیہات پرائیں اور یہ تجبیہات حضرت عہرہ کے ثواب کے حوالے سے مولا امام ظفر علیہ علیہسلم فرماتا ہے کہ یہ تجویز جو ہے چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈل لاڈل بیٹی حضرت ظہر یتھر سلم کو ہاں جی تحفہ تنہادی تن دیا ہے اور پڑھنے کا حکم دیا ہے آپ فرماتے ہیں یہ تسبیح میں سے امام جعفر نظیر کے نزدیک ایک ہزار نفل رکعت سے زیادہ میرے لیے یہ تسبیح پیارا ہے محبوب ہے آپ آفرماتین یہ افضل ہے اس حد تک اس تسبیح کا ثباب اور عجیب امام ذکر فرماتے ہیں لہٰذا جن گرامی اس تصویر کو جو ہے پابندی سے پڑھتے رہیں ہاں yani اس تصویر کو پابندی سے پڑھتے رہیں ہتھا پانچ فو فرش نماز کے علاوہ حدیث میں آتا ہے رات کو سونے سے پہلے بھی یہ تصویر پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے بھی ہزار آ کے تصویر پڑھ کر سو جائیں بہت زیادہ ان کے لیے ثواب اور ادیر لکھا یہ تو کم ترین تصویر ہے ہاں yani فرماتے ہیں والا حسر علی عقشری باقی نماز کے بعد تاخیبات پڑھنے میں کوئی محسوس تجبیہات کی گنتی کسی کسی تعداد میں منحصر نہیں ہے یا زہرہ کی تجویز تو یہ نہیں مشاخت محسوس ہے باقی میں کتنا تاخیرات پڑھوں ہاں کون کون سی تاخیرات پڑھوں کتنا پڑھوں کتنا گھنٹہ پڑھوں کتنا منٹ سیکنڈ پڑھوں ہاں جی با فرمات اس میں کوئی حسر نہیں ہے کوئی مصور اور محسوس گنتی نہیں ہے پیاخی بالکل من منسلات و عات الحمد ہر پانچ نماز کے بعد جو ہے عورات کا جو ہے مخصوص تعداد اس سے زیادہ نہ پڑیں بلکہ نہیں بلکہ ہمارے جو دعائیں دیا اوراد خمسہ دے دیا اس کے بعد اصل میں اوراد اشریا دے دیا فتھیہ دے دیا ان کے علاوہ بھی جو ہے آپ جتنے اللّہ تعالیٰ کے تجربہ لال اللّہ, اللہ سہان اللہ الحمد للہ درالطریف اور جو ہے تجزیہات اربار جو بھی ذکر فکر ہاں آپ طلاب کلام پاک کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تعقیبات کے لیے کوئی حد حدود نہیں فرماتے ہیں اور خصوصاً وقان فصف و اشد تعقیبات کے پڑھنا صبح کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد زیادہ تاخیری پہلو رکھتا ہے اس وجہ سے ہم لوگ صبح پہ بھی ایک اضافی اوراد اوراد راد کے کے سے پڑھتے ہیں عصر پہ اواد عصرے بھی پڑھ لیتے ہیں اور راد خمشاہ کے علاوہ اور اس کے علاوہ بھی جو ہاں جی شریف اس کے علاوہ میں ہمیں امیر کبھی علیہ الرحمٰن باٮٔ روزانہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں یہ جو تذویحات جو دے رہے ہیں ایک ہزار کی تجویز ہاں جی سو سو کی دو تین تذویح اور ہر وقت کی بھی تجویحات سو سو کا جو دعوت میں دیا ہوا ہے ہاں تو یہ سارے تذویحات بھی تاخیر بات ہی کے زمنے میں آتی ہیں تو یہ بات جو ہے آپ نماز کے بعد اگر آپ کے پاس ٹیم ہے تو آپ جانے نماز پر بیٹھ کر روب قبلہ ہو کر پڑھتے رہیں اگر آپ کے پاس فرصت نہیں ہے آپ نے ڈیوٹی پہ جانا ہے آپ نے کالج جانا ہے اپنے اسکول جانا ہے اپنے کام پہ جانا ہے تو کوئی بھی تاخیبات جو ہے دعد رود تصویر آپ چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ آپ کو اس کا ثواب دے گا ہاں لیکن جانے ماس بیٹھ کے قبلہ روح کے پڑھنے میں الگ ثواب ضرور ہے لیکن جو اگر آپ کے پاس یہ فرصت نہیں ہے تو آپ نماز پڑھنے کے بعد یہ دعاد جو ہے پڑھتے ہوئے چلتے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں زنگر میں تو تاخیرات کے پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہیں پیرے نبی کے اور بھی حدیث مبارکہ تاخیر نماز کے بعد دعا درود پڑھنے کے بارے میں بہت سے بار تھے ہیں ان کے ثوابات بھی ذکر ہو چکا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا لطف کرم اسپاخ نے اسفاق مسلقاہ میں ہیں موجود مومن کے اسفاق مسلق کے پیرکاروں کے لیے جو ہے یہ توفیقات دیا ہے دعادر تو تمام مسلمانوں کی کتابوں میں لیکن ہمیں ان جو سنت نبوی جو صالحین کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں ہوتے اس کا ہمیں توفیق دیا ہوا اراد صفیہ کی شکل میں فتح کی شکل میں عاصرے کی شکل میں اوراد خمسہ کی شکل میں ہم اللہ تعالیٰ کی تمجید اور تصویر اور پڑھتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے باش طلب کرتے ہیں اورادوں کے ذریعے ہاں اور یہ تمام دعا بہت ہی جامع بامانہ اور پرمانہ ہے تو حجن گرامی دعا جو ہے تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شکر کوئی بھی تعریفات پڑے بغیر سلام پھیلیا ایک شکر بھی نہیں کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے نماز فرض نماز کو ادا کرنے کی توفیق دی بول کے ہاں جی اس بات کو ہم لوگ ذہن میں رکھے ہیں بہت سے لوگوں کو اسلام سلام نظر آتا ہے مسجدوں میں حادث مبارک ہے اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی بھی تاخیرات پڑھا ہوئے پڑھے بغیر ایک صبح تازہ کے تصویر بھی پڑھے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس شاد شکر بھی نہیں کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو حادث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کو رت فرماتے اسے قبول نہیں کرتا کس طرح رد فرماتے ہیں اس طرح اگر آپ نے جو ہے ایک رومال اگر، یوں سمجھا آپ کی یہ پرانے آپ کی سارے عمل ایک رومال میں قلشما ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیش کریں تو وہ اللہ تعالیٰ وہ لباس کو ایک پھٹے پرانے ایک کپڑے کی طرح آپ کے چہرے پہ منہ پہ پھینک دیتے ہیں لو یہ جی تمہاری نماز ہمیں ایسے نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حضور میں بعد میں اللہ سے کوئی چیز مانگا نہ گیا ہو معرت کی دعائیں نہ کیا ہو تجوی و تحلیل اس کے اندر نہ ہو نماز کے بعد چونکہ جو دعا قبول ہونے انسان کی دعائیں قبول ہونے کے موارد میں سے ایک فرض نماز کے بعد ہے مسلمہ عادی سے سلسلے میں فرض نماز کے بعد انسان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول حرماتے تو توقیبات پڑھنے کا حکم بھی اسی وجہ سے دیا تو بندہ جب کوئی چیز مانگے وغیرہ کھڑے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ کریم اور مہربان اور سخی ذات ناراض ہو جاتا ہے یا تم اتنا بے نیاز ہو گیا کہ مجھ سے اپنے گناہوں کی محرت کی دعا بھی نہیں کر رہے ہیں اور اٹھ کے چلے جا رہے ہیں پھر تو مجھے تمہاری نماز کی ضرورت ہی نہیں میں نے یہ نماز تمہارے لیے اس لیے رکھا ہے کہ نماز میں تم مجھ سے قریب ہو جائے پھر اس قربت سے تم فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ سے اپنی گناہوں کے اپنے گناہوں کے باشش کی دعا مانگیں اپنی دنیا اور آخرت کے لخیر و برکت مانگے ہاں یہ باششت کا سامان مانگے اللہ سے پہ محبت کرنے فکر کے نظر و کے ذریعے اور اگر تمہیں یہ چیزیں پسند نہیں ہیں تو پھر ہمیں بھی تمہاری نماز پسند نہیں ہے بلکہ نماز کو ہیں ایک پرانے لباس اس کے چہرے پر پھینک دیتے ہیں لہٰذا جان کا رامی اگر آپ کو جانب سے بیٹھ کے ٹائم نہیں ہے تو ایک سجدہ شور کر کے اللہ کے اللہ کے پاک ذات کا شور کرتے کہ اس نے آپ کو نماز جیسے عظیم فرض جو کہ دین کا ستون ہے وہ پڑھنے کا کو توفیق دے دیا میرا جو مومن ہے وہ پڑھنے کا کو توفیق دے اللہ سے ہم کا لامی کا مقام ہوا آپ کو توفیق دے دیا اس عظیم توفیق پر آپ اللہ کے شکر کر کے سجۂ شور کر کے پھر کھڑے ہو جائیں اگر آپ جو ٹین نے لیں راستے میں تص بھی دعا اور رات جو بھی آپ کو یاد ہے وہ پڑھتے جائیں ہاں تاکہ بعد میں آپ شریف بھی پڑھتے جا سکتے ہیں لالہ بھی پڑھتے جا سکتے ہیں استخبار کے کلمات بھی پڑھتے ہوئے جا سکتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کو آپ جن الفاظ میں یاد کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں جذا نگرہ میں اور ہماری جو محسوس دعائیں ہیں اورتوں کے سورج میں وہ بھی بہت ہی جامع دعائیں ہیں ان کو بھی آپ پڑھتے ہوئے چل سکتے ہیں بہر اللہ سے کچھ نہ کچھ ہر نماز کے بعد آپ نے ماننا ہے اللہ کے درگاہ میں آپ نے دعا کرنا ہے تصویر پڑھنا ہے تحلیر پڑھنا ہے ہاں جی اور غور و فکر کرنا ہے اپنے عموم کی باشش کے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دس پر دعا ہونا ہے یہ چیزیں نماز کے بعد جو ہے اللہ سے دعائیں کرنا معافرات کی دعائیں کرنا اللہ کی عظمت بیان کرنا ہاں تصویر تحلیر تقبیرات پڑھنا یہ سب تاخیبات کے زمرے میں آتا ہے لہذا ہر صورت میں کچھ نہ کے بعد ضرور پڑھنے کی اپنے اندر عادت ڈالیں زنگر میں تاکہ ہماری نماز رت نہ ہو جائے چونکہ ہماری نماز تو ویسے ہی آپ نے کوئی غور فکر کریں تو اس میں وہ جان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نماز کے اندر وہ خلوص ہو تو جو چیزیں ہمارے اندر نہیں خالی ہیں خالی تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اسی نماز کی قبولیت کا دعا کریں اس اسی بات پر کریں کہ اللہ میں نے جو نماز پڑھا ہے وہ کیسے نماز پڑھا نہ توجہ ہے نہ حضور قلب ہے ہاں جی نہ ان کے معنی وہوں میں نہ اللہ سے کوئی خاص رب اور مضبوط رشتہ نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کا فرض ہے حکم ہے پڑھنے کا اللہ تیرا حکم تھا تو ہم نے پڑھ لیا ہم سے جو ہو سکا یہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہم نے تیرے فرض ادا کر دیا ہے اللہ اتنی کمزور ہم نے پڑھ لا اس کو قبول کے درجے پر پہنچا کے تو تو خود قبول حرما کے اللہ کی درگاہ ہے قبولیت اتنی کے لیے ضرور دعا کریں. سجے شکر مجھے کہ اللہ سے قبل نماز کے لیے دعا کریں اللہ درگاہ میں عزیزی کریں رضا نگاہ میں دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ہاں دعا کو جو ہے دعا نہیں کرنے والے کو اللہ نے قرآم میں متکبرین میں سے قرار دیا ہے مستقبرین میں سے قرار دیا ہے اور آپ کو پتہ ہے تکبر انسان کو دنیا دونوں میں ذلیل کرتے تکبر اعزازی الخار کر بے زندہ ناند گرفتار کر تغمبر ہی نے شیطان کو زہر ذلیل الخار کے اور جہنم میں پہنچا دیا اور ہمیشہ کے اللہ نسی قرار دیا جائے میں تو جو لوگ دعا طاقے وات اورات پڑھتے ہیں وہ آج کرنے والے لوگوں میں شامل اللہ کی درگاہ میں تو لہٰذا جو بھی آپ کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ دعائیں آپ کو جو یاد ہیں کچھ نہیں تو لال اللہ درج شریف اللہ یہ بھی پڑھنا یہ بھی طبعان اللہ, اللّہ اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ سب جو ترجیحات زہرا کے صورت میں آیا کسی اور تعداد میں بھی آپ پڑھیں آپ کو ثواب ملے گا آجر ملے گا کیونکہ تاقیبات کا دائرہ بہت وسیع ہے حچن ہمارا امیر قبی صلی اللہدانی نے ممبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو ہے دعاؤں کو جمع کر کے ہمیں تاقیبات کی صورت میں دیا ہے جو کہ نہایت مستند ہے جامع ہے میں ہماری دنیا حد کی ضرورت کی چیزیں مانگا گیا ہے اب یقیناً ان دعاؤں کے ترجمات تشریح تھوڑا سا ہم سنیں اور سننے کی عادت کریں جو لوگ اردو سمجھ سکتے ہیں وہ دعوت سے اور ابھی تھوڑا بہت سمجھ دعوت سے دعاؤں کے ترجمے کو بھی جاننے کی کوشش کریں زنگر میں چونکہ ترجمے کو آپ جان کے دعا کریں گے تو آپ کے اندر مانگنے کی کھیت آ جائے گا آ جی آ جائے گا ہاں جی اس لیے جو معنی دعاؤں کا ضرور جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ بہتر انداز میں اللہ کے حضور میں دعا کر سکیں تاکہ بات پڑھ سکیں اور باقی انشاءاللہ تاکہ بات کا یہ سلسلہ جو ہے اوراد ہمشہ کا چلتا رہے گا